جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیرا امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت ہوں گے اور انشاء اللہ میری नंबर نمبر تیس وائس بریک ہو رہی ہے سوانہ بھائی کے علاوہ باقی بھائی بتائیں وائس بریک ہے میری اچھا وائس اوکے okay ہو گئی ٹھیک ہے خانیا اسنین بھائی کو بھی وائس ہو کے آ رہی ہے کوئی اور عرفان بھائی بھی ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم درس کا آغاز کرتے ہیں آئس نمبر تیس سے سورہ یوسف شریف ہے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی سید والمرسلین اما بحت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 سورہ یوسف شریف وجل ارشاد فرما رہا ہے وقال اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی بی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ نے سماعت فرمایا کل آپ سن چکے ہیں درس میں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ صلاح وسلام کو کس طرح ذلح نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کے حق میں ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حق میں گواہی بھی دی عزیز مصر نے عزیز مصر سے اس نے شکایت بھی کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں اب یہ واقعہ چونکہ مشہور تو ہو چکا تھا تو مصر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں کہ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ کس طرح اپنے نوجوان یعنی غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ ان عورتوں کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ چار عورتیں تھیں اور دوسرا قول ہے کہ وہ پانچ عورتیں تھیں حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بادشاہ کے ساکی کی بیوی تھی دوسری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی تیسری جیل کے داروغہ کی بیوی تھی اور چوتھی باورچی کی بیوی تھی اور مقاتل نے ان چار کے علاوہ نقیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تو جب زورخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مقصدیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے یہ تو جن سے بشت سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ تو یہ ہے عیسائیت کا مطلب ترجمہ جو آپ نے سماج فرمایا ہے تو اللہ نے اس عیسایت میں عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے تعبیر کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ہم ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ ان عورتوں نے یہ نکتہ چینی اس لیے کی تھی کہ وہ تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ ذیبہ کو دیکھ سکیں کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی بی ان کی اس تنقید کو سنے گی تو وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھائے گی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریشکہ ہو گئی ہے تو وہ اس میں معذور ہے عزیز مصر کی بیوی بی نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ ان کی بد عہدی اور مکر تھا اور ایک یہ بھی وجہ کہ ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت مکر کے مشابہ تھی یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نقطہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاۃ وسلام حسین و جمیل چہرہ دکھائے اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و حضرت اکبر اللہ تعالی عنہ کو امام بنانے کا آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ تھا حیا رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قراءت نہیں سنا سکیں گے آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ حضرت صدیق کے اکبر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی کراعت نہیں سنا سکیں گے تو حضرت حفصہ نے اسی طرح کہا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو تم تو حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی درے ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا میں تمہارے مقابلے میں کبھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتی تو اب یہاں پر دیکھیے جب معاملہ پیش ہوا ہے اس آیت پاک میں کہ عورتوں سے متعلق عورتوں کو دعوت دی گئی تو عزیز مثل کی بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عورتیں اس کی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد زیادہ محبت کی وجہ سے کو ملامت کر رہی ہیں تو اس نے اپنے عذر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اور پھر جو ہے وہ کھانے پینے کا اہتمام کیا پھل وغیرہ بھی وہاں پر رکھے اور جب عزیز بصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک معین جگہ بٹھا دیا پھل یا گوشت کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں اور ان عورتوں کے سامنے سے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام تغرق ہوئی کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے قرآن بھی کہتا ہے وہ کا تارنا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اب اس میں مطلب یہی عرض ہے جو ہم نے مطلب آپ کے سامنے تفصیل مطلب کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یہ قرآن کریم کی نسل قطعی ہے اور بجائے لیمو کے اور دل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے مشغول ہوئے کے ہاتھ کاٹنے کی تقدیر کا انہیں احساس تک نہیں کہ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا ان سے پوچھا گیا تم کون ہو انہوں نے کہا جبراہیل ان سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا حضور علیہ السلام پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور لوگوں کا نصف حسن ان کو عطا کیا گیا تھا اور اسی طرح ربیعہ نے بھی کہا کہ حسن کے دو حصے کیے گئے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا سبحان اللہ تو یہ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے معاملات ہیں اس پرچہ فرما رہا ہے 32 ہے جو نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ضلد اٹھائیں گے تو جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی سے کے متعلق کہا کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہیں اور ہم اس کو سری بے راہ روی میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کی لیے دے دی خادم سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر لاؤ جب اچانک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ جلوہ یوسف کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہوئی کہ بے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ان کو احساس رکھنا ہوا تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی تم نے تو اس کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے تو سوچو جو اس کے ساتھ دن رات رہتی ہو اس کی بے خودی کا حال کیا ہوگا اس سائد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں ملوث نہ ہونے کی صاف تصریح ہے قرآن کریم کی نقل قطعی ہے کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچا رہا پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی اور یہ بہت بڑی اور خطرناک دھمکی تھی کیونکہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہو اگر اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے بے توقیر ہونے کا خٹکا ہو تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہے میرا ربد شاہ فرما رہا ہے آیت نمبر تینتیس اور چونتیس احبو مد ہُنی اڈئی کالا رب جن... آ... بسنو جن... احبو الیہ مما ید ہُنی اڈئی و علاف انی کئی ہن اصب الئی ہن واہرین یوسف نے ار کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا فس تجا بہ رب ہُوس روا انہ قیدا ہن سمی تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا بے شک وہی سنتا جانتا ہے گایت جی نمبر تینتیس اور چونتیس ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سنا ہے تو اس سائز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کا سیگا استعمال کیا یہ سب عورتیں ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ یہ سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا کریں دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ عورتیں مل کر عزیز مصر کی بیوی بی کی سفارش کر رہی تھی کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے تمہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے مال و دولت اور سہولتوں کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کرو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں مطلب یہ معاملات تھے اور ظاہر ہے کہ ان عورتوں کی مطلب خواہش اور یہ تمام معاملات لیکن آپ اللہ رب العزت کے چونکہ نبی ہیں اور اللہ کے جلیل قدر بندے ہیں اس لیے رب کا خوف دل میں غائب کیے ہوئے تھا اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب پاک مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ یہ عورتیں جو کہہ رہی ہیں میں اس طرف مائل ہوں تو چنا میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے پینتیس ہے خدا بندی ہے ابل آیا جن النا حسا پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مست تک اسے قیر خانے میں ڈالے اسے قید خانے میں ڈالیں یعنی جب عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے براہ ظاہر ہو گئی تو واضح طور پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی تعارف نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلطلام جو ہیں وہ بے قصور ہیں اس نے کوئی تعارف ہے وہ نہیں کیا ادھر وہ عورت اپنی تمام شیلا سازیوں مکر و فریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر ابھارتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ تو نہ کی پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئی تو اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے اپنے خامن سے کہا کہ اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں کے درمیان رسوا کر دیا ہے یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بے اور برغایا تھا اور میں ہر شخص کے سامنے جا کر اپنا عذر بیان نہیں کر سکتی اس لیے اس فہش بات کر چرچا روکنے کے لیے اس غلام کو قید کر دیا جائے عزیز مصر نے سوچا اس طرح اس کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس لیے مسئلے حد اسی میں ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے چنانچہ جو ہے وہ اس آئٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامت کا بھی ذکر ہے اور ان کو قید بھی بحال کر دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام جو ہیں قید میں کتنا عرصہ رہے حضرت اکریما نے بیان کیا ہے سات سال رہے اور طارق اور سعید بن جبیر نے کہا کہ چھ ماہ رہے ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ یہ مدت پانچ سال تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ایک اور روایت ہے کہ یہ مدت ایک سال تھی اور حضرت اکریما نے حضرت ابن عباس سے سات سال کی بھی روایت دی ہے وغیرہ وغیرہ تو کئی روایتیں ہیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں میرا رض ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر چھتیس ولا حس ماحسنا فتح احد احد اغانی رخم را بقال الآ خر اوانی خوب نہ محسن اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نہ چوڑتا ہوں اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں ساتھی اور نان بائی سے ملاقات ہوئی وہاں بن منبے نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوشت پر سوار کرا کے قید خانے میں لے جایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے کہ ڈوزت کی آگ تارکول کی کمیز پہننے گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے پھور کو کھانے کے مقابلے میں یہ سزا کم ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچے تو وہاں کئی ایسے لوگ تھے جو رہائی سے نا امید ہو چکے تھے اور ان کی سزا بہت سخت تھی حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم خبر کرو اور بشارت قبول کرو تم کو اجر ملے گا انہوں نے کہا اے نوجوان آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی آخر آپ کون ہیں حضرت یوسف یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے پسندیدہ بندے حضرت یعقوب بن اسلام حضرت یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے ساری رات نماز پڑھتے تھے خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ کوٹھڑی کی چھت دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ ساری ہو جاتا تھا تمام قیدی آپ سے مانوس ہو گئے تھے اور جب کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا قید خانے کا داروغہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کو بہت آرام پہنچاتا تھا ایک دن اس نے کہا اے یوسف میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری محبت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس نے پوچھا وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا میری ملکہ نے مجھ سے محبت کی اس کے نتیجے میں میں آج اس قید خانے میں ہوں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا اس کو اپنے نان بھائی اور ساقی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوا اور سالمی نے کارڈ سے روایت کیا ہے کہ ساکی کا نام منجا تھا اور نان بائی کا نام مجلس تھا قرآن نے ان دونوں کے لیے فتحان کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ دونوں بادشاہ کے غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو نان بائی اور ساکی نے ایک دوسرے سے کہا کہا کہ آؤ ہم اسی برانی غلام کا تجربہ کر لیں پھر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی ساکی نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ چوڑ رہا ہوں اور نان بائی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں تو ساکی اور نان بائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سامنے جو خواب بیان کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا اس سے متعلق روایتوں میں آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹا خواب بیان دیا تھا صرف وہ آزما رہے تھے تو واللہ تعالی عالم آیت نمبر سینتیس ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قَالَ لَا يَأْتِهُمَا دَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّتُكُمَا بِتَعْوِيلِهِ قَبْلَ عَنْ يَأْتِيَكُمَا یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں تو قید خانے میں کھانا آنے سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاۃ وسلام کا خبر دینا اس سے متعلق مطلب یاد رکھیے کہ یہاں پر ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ساکی اور نان بھائی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق سوال کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کسی قسم کا کھانا آئے گا کتنا آئے گا کس وقت آئے گا تو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور جب وہ اس جواب کو سنے گا تو وہ بہت غمزدہ ہوگا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واضح و نصیحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے سے متنفر ہو جائے گا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں مسلحت دیکھی کہ پہلے ایسی بات کریں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کا کلام ان کے دلوں میں مؤثر ہو ہوتا کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور توہمت پر معمول کیا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازے سے بہت بلند اور بہت فائق ہے کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر زن پر مبنی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبریں قطعی اور یقینی علم کی بنا پر بتاتے تھے جس سے باقی مخلوق آج اس اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بتائیں گے وہ بھی محض مبنی نہیں ہوگی بلکہ قطعی ہوگی اور یقینی ہوگی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر من اللہ علینا لا اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک دہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعوی کیا اور اس معجوزے کا اظہار فرمایا جو علم الغیب ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ دادا اور پردادا سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقے اور پیشے کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں کہ اس کا بھی وہی طریقہ اور پیشہ ہو اور حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاق سیدنا یا عقوب الحم الصلاۃ وسلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت سیبنا یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو ساتھی اور نان بھائی نے ان کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اللہ اکبر تو میرا پاک پر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب سمحان اللہ تو اس سے پہلی آیت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعوی فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات علوہیت کے اثبات پر موقوف ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی علوہیت کے اثبات پر دلائل دینے شروع کی ہے مخلوق کی کثرت یہ تو مانتی تھی کہ ایک الہ ہے جو مستحق عبادت ہے وہ عالم اور قادر ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ زمانوں میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس اعتقاد سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ نفع پہنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلائل قائم کیے کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز نہیں اور یہی فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو جہاں میں خلل اور فساد پیدا ہوگا اگر دو خدا ہوتے دونوں کی مساوی قوت ہوتی دونوں میں سے ہر ایک اپنی مرضی کا مطابق کے مطابق کائنات کا نظام چلانا چاہتا مثلا ایک خدا سورج کو ایک جانب سے نکالنا چاہتا دوسرا دوسری جانب سے دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب سے نکالنے کے لیے زورہ زمائی کرتے تو نتیجے میں سورج ٹوٹ کر بکھر جاتا تو دوبارہ اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے حضرت یوسف علیہ سلاطم السلام نے یہاں پر اللہ تبار کا وطا جلدا جلالہ کی الوہیت کا جو ہے وہ درس ارشاد فرمایا میرا ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چالیس ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَن سَمَّيْتُمُوهَا تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو پوجو کسی کو نہ پوجو اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آیت نمبر چالیس ہے اس نے پہلے آیت میں فرمایا تھا کیا متعدد اور متفرک رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو جو کہ ہے تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متفرق ارباب کے مسمیات اور ان کے مسازیک موجود ہیں اس آیت میں فرمایا کہ ان کے صرف اسماں ہیں یعنی مسمیات اور مسادیق نہیں اور یہ ان دو آیتوں میں کھلا ہوا تعارض ہے یہ ایک اعتراض ہے جو کہ آ سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ ان بتوں کو الہ اور معبود کہتے تھے حالانکہ ان بتوں میں الوہی صفات موجود نہیں تھی پس یہ بت ادنام کے الہ اور معبود تھے الہ اور معبود کے مصداق اور تھے اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماں ہیں اور ایک روایت ہے کہ وہ بت پرست مشباع تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل الہ تو نور اعظم ہے ملائی کا انوارہ ہیں اور انہوں نے اس انوار کی صورتوں پر یہ بت بد انواریں سماویا تھے بہرحال بت پرستوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت اس معنی میں خدا ہے انہوں نے اس جہاں کو پیدا کیا ہے لیکن ہم ان بتوں پر معبود کا اس لیے اطلاع کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کر کے فرمایا کہ ان بتوں کو الہ اور معبود کہنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور نہ اللہ کا نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دلیل نازل کی ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا حکم لائے کے اور قابل توجہ نہیں ہے چل جائے کے وہ حکم واجب القبول ہو اور اس کی طاف ضروری ہو کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اکتالیت ہے ارشاد خدا بندی ہے یا صاحب یسجنی اما احد اما فیسطی ربہ خمرا و اما الاخر فیسلب فتأکل طیر من رأسی قدی الامر اللذی فیہ تستفتیان اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے یہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے خواب کی تعبیر اشاق فرما دی تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزہ پیش کر کے اپنی رسالت کو ثابت کر دیا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچا کر بت سے منع کر دیا تو پھر ان کے سوال کے جواب میں خواب کی تعدیر بیان کر دی ابن الصاف نے بیان کیا کہ جب ساکی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں نے فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے تین خوشہ سے مراد تین دن ہیں تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو دوبارہ تمہارے منصب پر بحال کر دے گا اور نان بھائی سے فرمایا تم نے برا خواب دیکھا ہے تم نے دیکھا ہے کہ تم روٹی کے تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو تین زنجیروں سے مراد تین دن ہیں تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دے گا اور تمہارے سر سے گوشت نوچ کر پرندے کھائیں گے ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے یعنی اس معاملے سے فراغت ہو چکی ہو کا نے سچ بولا ہو یا جھوٹ بولا ہو جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہی ہوگا اللہ کبھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر بیالیس وقالا شیتون ذکر اور اپنی لیگا جن گاسین اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا یہ نمبر بیالیس ہے تو یہاں پر ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ ساتھی کی نجات ہوگی تو اللہ نے یہ کس طرح فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف کو ظن تھا کہ اس کی نجات ہوگی تو جواب یہ ہے کہ قرآن کی بسرت آیات میں زن بمانہ یقین بھی مستعمل ہے جیسا کہ سورہ بکرا میں ہے انی زنن انی ملاقن خصابیہ مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملاقات کرنے والا ہوں تو اس لیے یہاں زن کا معنی یقین کے طور پر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ساکی سے کہا جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم اپنے آقا سے میرا ذکر ضرور کرنا معنی یہ ہے کہ تم بادشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظروم تھا انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر فروخت کر دیا پھر مجھ پر اس واقعے کی وجہ سے ظلم ہوا اور مجھ پر توہمت لگا کر مجھے قید کر دیا تو پھر قرآن کی یہ آئےت بتاتی ہے کہ شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بلا دیا رب سے معنی ہے بادشاہ یہ نکالنے والا یہ مجازن کہا گیا ہے اس آئے کی دو تفسیریں ہیں امام عبید نے اسحاق نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساکی کو بلا دیا تو پس ساکھی نے ش... ساکھی کو شیطان نے اس کے آکا سے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا پس یوسف کو شیطان نے اپنے رب سے ذکر کرنا بلا دیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے ڈالنا تو ممکن ہے لیکن نسیان طاع کرنا ممکن نہیں کیونکہ نسیان کا معنی ہے دل سے اڈن کو ظاہر کر دینا اس پر شیطان کو قدرت نہیں ورنہ وہ تمام بنی آدم کے دلوں سے اللہ کی معرفت کو ظاہر کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے وسفوسے ڈالتا ہے اور کسی چیز کے وسوسے ڈال کر کسی اور چیز سے اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے شیطان نے کئی چیزوں کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو متوجہ کیا حتا کی ان میں الجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے عرض اور التجا کرنا جو ہے وہ بھول گئے اور انہوں نے ساتھی سے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے ظلمن قید کیا گیا ہے تاکہ میری دہائی کا سبب ہو جائے تو بہرحال تو یہاں پر حدیث بھی ہے جامعہ البیان کی کہ حضرت اکنیما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے تو بہرحال میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلط کا ذکر خیر جو ہے وہ فرمایا ہے الحمدللہ بہت حدیثیں ہیں جو کہ ان سے متعلق جو ہیں وہ موجود ہیں اور حضرت یوسف علیہ اللہ کی شان کو بیان کروایا گیا آیت نمبر ترتالیس ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے رق را اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں خربا کے انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالی ہری اور دوسری سات سوکھی اے درباری میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو جب اللہ کو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسباب مہیا فرما دیتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور خوشادگی کے دن قریب آ تو مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ان کو سلام کیا ان کو خوشادگی کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی دعت کریں گے اور اللہ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ تا فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے خوشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ دریا سے سات موٹی تازی گائیں نکلی ان کے پیچھے سات دبلی گائیں نکلیں انہوں نے ان موٹی تازی گائےوں کو کان سے پکڑا اور کھا گئی اور اس نے سات سر خوشے دیکھے سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سر سبز خوشوں کو کھا لیا اور ان میں سے کچھ باقی نہ بچا سوکھے ہوئے کوشے اسی طرح سوکھے رہے اسی طرح دبلی گایوں نے موٹی گایوں کھا لیا تھا وہ اسی طرح دبلی کی دبلی رہی یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا اس نے لوگوں کو اہل علم کو کاہنوں کو نجودیوں کو جادوگروں کو سرداروں کو بلایا ان کے سامنے یہ خواب بیان کر کے کہا اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اب ان کو پڑ گئی فکر ابھی بادشاہ نے خواب بھی دیکھا تو کیسا دیکھ لیا اس کی تعبیر کسی کو آتی نہیں تھی تو آیت نمبر چوالیس میرا رف اشاد فرما رہا ہے بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے اللہ اکبر کبی تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے مطلب بالکل صاف کہہ دیا کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اب بادشاہ کیا کرتا خواب کی تعبیر کس سے پوچھتا یہاں پر جو ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ اللَّذِي اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور بولا انہیں قید خانے میں جو بچا تھا نا تاکہ اس کی بات ہو رہی ہے اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے بھیجو ٹھیک ہے مجھے بھیجو میں تعبیر بتاؤں گا بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے متعلق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے اس وقت اس ساکی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم فاضل ہے بہت نیک ہے بہت عبادت گزار ہے میں نے اور باورچی نے جو خواب بھی اپنے خواب کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے پاس قید خانے میں بھیج دیں میں صحیح تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا تو ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے جساکی نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک بادشاہ کو خواب کی تعمیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بے قصور قید ہونے کا بتایا تو بادشاہ کے ذہن میں خود اس شاخی کا جرم پھر سے تازہ ہو جائے گا جس وجہ سے اس کو قید کیا گیا تھا اور اس کو خطرہ تھا کہ یہ عمر اس کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمانہ بنے تو آیت نمبر چھیالیس ہے یہ شاد خدا بندی ہے یوسف <سلام> قدریم و اخراس اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجیے سات فربا گائےوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالی اور دوسری سات سوکھی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگاہ ہوں چھیالیس ہے تو ساکی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا یہاں قرآن کی آیت میں آپ نے سنا جس کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا اور اس نے آپ کو یہ صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا اور اس لیے کہ آپ نے اس کو جو تعبیر بتائی تھی وہ صادق ہوئی اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام اور تقریم پر دلالت کرتے ہوں تاکہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بادشاہ نے ذکر کیے تھے بہرحال میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر سینتالیس اڑتالیس اور انچاس یہ تین آیتیں خلافت کرتا ہوں اور آج کے لفظ قرآن سے متعلق بھی یہ آخری آیتیں ہیں تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو سم با کا سب لم اکلن سر <تضحصی> اس کے بعد سات برس سخت تنگی والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو سم تین بہزاری کا عام انفی یو واسم نا پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جن جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رقم نچوڑیں گے یہ تین آئےتے ہیں حضرت یوسف علیہ صلاح نے ذکر خیر فرمایا ہے تعبیر کا تو ساقی نے جب یہ پوچھا تو حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے تعبیر ارشاد فرما دی تو ساقی نے سات سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تھا وہ بھول گیا تھا پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ملامت نہیں کی بلکہ تعابل ارشاد فرما دی تو ساکی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید سات یا نو سال قید میں رہنا پڑا یہ جی ایک تقدیری عمر تھا لیکن اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اگر ساکی جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر دیتا اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم کھا کر ان کو قید سے رہائی دلا دیتا تو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعمیر بتلا کر بادشاہ کی الجھن کو دور کیا تو اب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زیر احسان تھا بولا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر احسان رہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں آنے والے سات قحت کے سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا اس سے تو مصر کی پوری قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر احسان تھی اللہ اکبر قبیلہ تو آپ نے سن لیا کہ مطلب کس طرح حضرت یوسف علیہ السلطل نے خاص کی تعبیر ارشاد فرمائی تو میں چاہ رہا تھا یہاں پر دست کو مکمل کروں لیکن یہ تین آیتیں باقی رہ گئی ہیں اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ سپارہ ختم ہو جائے گا تو چلیے تین آیتیں مزید جو ہے وہ اس سے متعلق درس فرما لیتے ہیں تاکہ بارہواں سپارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ایرچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے اللہ اکبر تو جب وہ خاکی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا پر جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخر اور قیامت کے مسائل سے نجات کا سبب کیوں نہ ہوگا حضرت ابو مفتا شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے سبحان اللہ تو علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اس میں اضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تسری نہیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو حالانکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ وہ پیش پیش تھی اور آپ کو قید کرانے میں اسی کا ہاتھ تھا یہ آپ کا خلق کے کریم تھا کہ آپ نے اس کا سراحتا نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی تہمت لگائی تھی لیکن آپ نے معین کر کے کسی عورت کا نام نہیں دیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی تو جب آپ نے یہ فرمایا تو میرا نب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اکیاون بادشاہ نے کہا اے اور تو تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی میں نے ان کا جی ڈبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں تو بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی تو اس پر ان عورتوں نے جس میں عزیز مصر کی بیوی دی جی تھی اس کو بھی علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کر دی تھی ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا اور ان کا نام نہ لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھا تو اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن خلاف کے بدلے میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور توہمت سے بری ہیں اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی جانب سے تھا تو اس نے بالکل اقرار کر لیا چنانچہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے بال میں سپارے کی آخری یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا اللہ اللہ اللہ تو دیکھیے سبحان اللہ کیا مطلب جو ہے وہ مطلب کلام ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے کس خیالت نہیں فرمائی یہی آپ چاہتے تھے اور مطلب یہی بات ظاہر ہو گئی اور ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام نے خیانت نہیں فرمائی اور عزیز مصر بھی اس بات پر اقتصیل یقین کر لے کہ اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں فرمایا بلکہ وہ عورت جھوٹی تھی جیسا کہ اس نے خود اقرار کر لیا تو الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ یہاں بارما سپارہ ہمارا مکمل ہوا ہے کل غالباً جمعرات ہے کل تو انشاءاللہ حاضری میری نہیں ہوگی تو جمعے والے دن انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ محد کے کی تعارف کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں تو ہفتے کو انشاءاللہ شاء اللہ ہم تیرہویں سپارے کا آغاز کریں گے سورہ یوسف شریف ابھی جاری ہے تقریباً 111 سو آیتیں ہیں 52 آیتیں ہو گئی ہیں تقریباً آدھی آیتیں آدھی صورت ہو چکی ہے آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ شاء ہم نے درز کا آغاز کرنا ہے ہفتے کو ان شاء اللہ تعالیٰ تیرہویں سپارے کا آغاز اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا اللہ تعالی اس درس کو قبول فرمائے بارہویں سپارے کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے آمین آمین آمین اور اس بارہویں سپارے کے مکمل ترجمہ اور تفسیر میں جہاں جہاں تک اخلاص نے میرا ساتھ دیا اور میرے پاک پروردگار عزوجل نے جو اس کا اجر۔ فرمایا رب جانتا ہے تو اس کا ثباب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے تمام انبیاء اور صحابہ اور تمام محدثین اور تمام علماء تمام امت اپنے پیر و مرشد اور جتنے مسلمان جنات جن کو اکثر اس ہوں سب کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے اور خصوصاً اپنے والد مرحوم ہمارے جاوید بھائی فروم میں جو آتے ہیں ان کی والدہ جن کا بھی انتقال ہوا ہنڈریڈ بھائی کی والدہ ان کو بھی اِسار ثواب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین آمین وما عید البلا المبین تو جبل نورا تشریف لائیں تو ناز شریف پلے فرما دیں تو ان اللہ تعالیٰ ناز شریف کے بعد جب ہم ہینڈ ریس کریں تو ہمیں مائک دے دیجیے تو ان اللہ پھر سیرت مصطفیٰ پر درست ہوگا تو جب نور آپ آ جائیں یا کوئی بھی آ جائیں اور ہینڈ ڈریز کریں ہم مائک چھوڑتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ لے کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر